باب فی مت خیر مت ہاں د رف نرمی کول فحسول دا مطلو کی کاغ متلوبی شریفی کو مطلوب, کم مطلوب دا دنیا دنیاوی باب ان خیر ریف کا نرمی کول پہنسول دا مطلو کے دیر شدت او سختی بھی گنوی کلکردا کا شی دت فنسول د مطلوب کی سبب دفار د فواد د مطلوب گردی مغفر اللہ رفیپن اللہ کے اللہ دے نرم بانی داجر سواب نا تو مطلوب چند پتے بانی انہیں حصول مطلب حجرت صاحب لگا سون چماری میرے حسنی کی داسی فسختے حسنی کی اور اللہ حجرہ صحاب اور حصول دو مطلوب چنئی ور کے پسختیبانی بداوا خروج انل بادیا بانڈی تھا سہرا تھا زانک ادل دخر پن لفار سوچ دفر ذکر اسکار شاہ سال تو شاہ دل بداوا خط ابلا مرضی کی لنا ونتا وإنه أراد البداعوتا مرتا مرادا نبين سمد خروج إلى البادية أو سحراء وظل ما تهو ناقرة ولقرة أصنع من عبر الصدق لأولمت يو ناقا نا تجربة قارة فصر لك محرمة ما ناقا نا, نا تجربة قارة فصر نوا بارين وار. نا يو ناقا نا تجربة من سدے ناشی چیز رانا تجربہ سختی وکرنا کی فقال لیا شدو کی نرمی, کوا نرمی کوا من سختی ہے نرمی ندر آپ فیو چیز کی اسکل زان ہو مگر خست کڑے ونا زام ہو قطو کتان ہو مگر آپ جن کڑے کاری سب محرم نلم تو مارکا سر لم تو یا ملک کلو آو توگ چ ماہروب شدہ نرمئی نا او سو مطلوب کی سختی خبر مدار ہرمل خیر, خیر کو اللہ محروم خیر مگر چ نقل دن بھی سلا سرام نقالی کل شین تر کو آدت پہرش کے فکار دے کہ پہ دیکھی کہ اتنا آجلتنی آرامی اتنا پر تلوار او پارام سارش پا کی دادے اتنا کو الف پارش کی ثابت دے او حسن دے اللہ فی عمل آخراں مگر پامل داخلت کے دی نا کہ تم ردی کور ہے نہ صرف جن کا سباد اپنے دیکھنا بے فرد اسبال تم لو دے کر اتنا اللہ مگر داخلت